أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من تسبيح ونفثي ونفسي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن يشرك بالله فقد والله ولا علم بعيده <تصفح> إن الله يقين الله تعالى لا يغفر أن يشرك به وہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے بغر مادون اداری کالیم شاہ اور اس کے علاوہ جو ہے جسے چاہے بخش دے گا امین شرق بلّہ اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے فقط تو یقیناً وہ دور کی گمراہی میں بھٹک گیا ہے پچھلی آیت میں اس آدمی کا ذکر تھا جو اللہ کے رسول کی وخالفت کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے سنوتا والے اللہ اس کے رسول کی طرف کرنے والے طریقے کو ترک کر دیتا ہے اور کسی اور ہی ڈگر پر چل پڑتا ہے تو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 تو یہ کفر پر اصرار کرنے والا مصر رہنے والا ہے اور اس کا یہ جو کفر پر اسرار ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اس کو شرک کرا دیا پچھلی آیت میں کہا نولی ماتولہ و نسلی ہی جہنم بسات مسیرہ جدھر اس کا منہ آئے گا ہم اس کو ادھر پھیر دیں گے بالآخر جہنم میں داخل کریں گے وہ بہت پوری لوٹنے کی جگہ ہے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 یعنی دوسرے لفظوں میں وہ دہریت کو کفر اور اس کے علاوہ کو شرک بولتے ہیں تو بہرحال وہ لوگوں کی اپنی تقسیم ہے تو اللہ تعالی نے کفر اور شرف ان دونوں کو متراد استعمال کیا ہے ان اللہ بفیر عیوشر کا بھی اللہ تعالیٰ شرک کو کسی صورت میں بھی معاف نہیں کرتا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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تجربہ میں لوگ ایمان کے بعد کافر ہو جاتے تھے تو کیا اب ممکن نہیں ہے اب تو بالولہ ممکن ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت ایسا زمانہ آئے گا مومنسی کافر ہوگا پندرہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو چکا ہوگا یمسی سی مومین پھر کا شام تک اگر کوئی مومن ہے تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا یبیع بیر الدین من الدنیا دنیا بھی سامان کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا تو خربے کے عمل تو ایسا بہت زیادہ ہونا ہے تو بہرحال بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کے ارتکاب کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے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 ایمان کے بعد کفر ہے اللہ نے بھلے کہا ہے تو بہرحال کفر یا فیل کا بندہ مرتکب ہو جاتا تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی بندہ کفر یا فیل کا مرتکب ہوا تو آپ اس کو کیا کریں گے یہ ایک اہم نکتا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ادمسار کے طور پر حدیث میں آیا ہے منترا کا سلاۃ المختوبت اور متحمد فقط کا جس نے ایک بھی فردی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کفر کیا اب ایک آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے چھوڑتا ہے چھوڑتا ہے چھوڑتا ہی چلا جاتا ہے مسلسل نماز کا تارخ مستقل یا کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی یا روزانہ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 وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز چھوڑتا ہوں تب بھی مسلمان ہی ہوں کیونکہ جو مرجیا لوگ ہیں اہل ارجا ان کا یہ عقیدہ ہے نا وہ کہتے ہیں بس بندے نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا عمل کرے چاہے نہ کرے وہ عمل کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے تو احناف جو ہیں یہ سارے اہل ارجا ہیں اور ہمارے ملک میں احناف کا ہی زیادہ زور ہے ان کی زیادہ تعداد ہے اور ان کے پراپی گنڈے کا نتیجہ لوگ بے عمل کیونکہ انہوں نے عمل کو ایمان کا حصہ قرار نہیں دیا اب ان کی باتوں سے متاثر ہو کر کوئی آدمی کہتا ہے اگر چلو میں نماز پڑھتا ہوں ہیں تو مسلمان ہی نا نماز پڑھتا ہوں ہاں جی یہ میری کوتا ہے جی پڑھنی چاہیے کوتا بھی مانتا ہے پڑھتا بھی نہیں ہے اسرار ہے کیوں اسرار ہے لیے کہ اس کو है ہے کہ میں مسلمان ہی ہوں اس کو یہ پتا ہی نہیں کہ یہ کام کرنے کی وجہ سے نماز چھوڑنے کی وجہ سے بندہ مرتد ہو جاتا ہے دارا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس جہالت اور لاعمی کی وجہ سے ہم اس کو معافی دیں گے اس کے اوپر کافر والا فتبہ نہیں لگائیں گے اس کو کافر والا حکم نہیں دیں گے یہ جتنے بے نمازی ہیں آپ انہیں کہیں نا ہنومان کی پوجی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 بندہ اس سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا جاہل جاہل ہیں اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ متول ہیں تویلیں کرتے ہیں کئی دلیلیں دیں گے تعبیر بھی ادھر ہے جہالت بھی ادھر ہے پھر اسی طرح کوئی آدمی جبر و اکراہ کی وجہ سے ایسا کرتا ہے کفری بول بولتا ہے زبان سے نکالتا ہے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 جو بس دیکھ لیا جس کو وہ یہ بھی کافر یہ بھی کافر یہ پچھلے دنوں بڑا یہ گڑگلا اٹھا تھا چند سالوں میں خاص طور پر یہ دو ہزار اپنا چھ سات سے لے کے اور بارہ تیرہ کا بڑا شور تھا کافر ہی کافر پورا ملک اکافر کا بنایا ہوا تھا انہوں نے حکومت بھی کافر فوج بھی کافر عدالتیں بھی کافر جو سرکاری نوکری کرے وہ بھی کافر وہ, بس وہ کفر قفر کی انہوں نے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 اگر یہ توبہ طائب ہو جائے برنے سے پہلے کرے توبہ کرے اس کے سارے گنا ختم نیکیاں اس کی باقی رہیں گی اچھا پھر یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے مرجیہ کا بھی رگ نکلتا ہے خوارج کا بھی رگ نکلتا ہے خوارج کا کہتے ہیں خارجی کہ کبیرا گناہ کا مرتکب کافی ہے دائمی جہنمی ہے وہ جہنم سے نہیں لے گا جھوٹ بولنا کبیرا گنا ریبت کرنا چگلی کرنا جی ذنا کرنا کسی پر بختان لگانا شراب پینا کئی کبیرا گناہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے کبیرا گناہ کر لیا تو وہ ابدی جہنمی ہے کافر ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا فروشر کا بھی ہی ویا فرو مع دون کلی میشا کفر شرک اللہ معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جو جسے چاہے معاف کر دے مطلب کبیرہ گناہ ہوگا بھی اگر بندہ مرتکب ہو اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے اید المند ہی اللہ اناخا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 فلانی سرکار فلانی سرکار کبھی کسی نے سنا فلانا سرکار فلانی سرکاری یہ ایم دونوں ہی اللہ انسار رب کو چھوڑ کے جن کے پہے جاتے ہیں سارے منسے ہیں سرکاریں ہیں ساری مونسوں والے نام بھائی دونوں اللہ شیتانور یہ تو سرکش شیطان کو ہی پکارتے ہیں یہ آج سے نہیں ہے شروع سے ہی ایسا چلا آ رہا ہے اب دیکھیں بتوں کے جو نام مشہور مشہور لات منات عزا قبل نائلہ یہ کیا ہیں لات انہوں نے اللہ کی مونس بنائی لات منام من کی مونس منات اسی طرح عزا بتوں کے نام منسوں والے یہ درمن امیدو نہیں اللہ عنا تھا ہندوؤں کے بت دیکھ لیں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 جو بڑے کرنی بھرنی والے بنے کرتے ہیں ان کو دیکھو زنانہ لباس زنانہ وضا خطا کپڑے بھی گلے میں بھی بازوں میں بھی چوڑیاں پاؤں میں بھی کڑے عورتوں کی پاسے کی طرح تیرے عشق نچیا کرے تھا یہی <tap> کام چلتا ہے دن من مندو نہیں ہلائی آسا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 سورج کے طلوع اور غروب کے وقت سورج کی پوجا کرتے ہیں تو شیطان اپنے سینگ رکھ دیتا ہے سورج کیا کرنا یہ شیطان شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے سورج نکلتا ہے اس لیے اہل ایمان کو منع کیا کہ اس موقع پر سیدا نہیں کرنا سورج کے طلوع وقت حتیہ یقین قائم روح روحن حتیہ کہ وہ ایک نیزے کے برابر اونچا ہو جائے تقریباً دو منٹ پینتیس سیکنڈ ڈھائی منٹ سورج کو نمودار ہوتے ہوتے کرتے اور اس کے بعد بارہ منٹ تقریباً لگ جاتے ہیں گیارہ بارہ منٹ اس کے ایک نیزا بھر بلند ہوتے یعنی تربئے آفتاب سے لے کے پندرہ منٹ بعد تک نماز نہیں ہو یہ سورج کے پجاریاں کا وقت ہے سورج کی پوجا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 وہ بھی حقیقت میں شیگان کی پوجا کر رہا ہے بلکہ دعا کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہول عبادت دعا ہی تو عبادت ہے خالص عبادت ہے دعا اور یہ غیر اللہ سے پھر اسی طرح یہ جس کو پکار رہے ہوتے ہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میں پکار رہا ہوں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 اور اگر وہ لوگ گیارہویں نہ دیں تو واقعہ ان کی گائے بھینسوں کی تنوں میں سے خون آنے لگتا ہے ہوتا ہے ایسے جب ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے پھر نہیں آتا کیوں پیچھے شیطان ہے شیطان ان کو اس شیطانی عقیدے پر پکا رکھنے کے لیے جانوروں کو بیمار پڑتا وہ چاہتا ہے کہ میری عبادت ہوتی ہے یہ دنوں میں اللہ شیطان مریدا لغن اللہ اللہ نے اس پر لغنت کی وکالا اور شیطان نے کہا من عبادی کا نصیب مفروبا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ جو ہے وہ ضرور لوں گا یعنی تیرے بندوں میں سے ایک گروہ کو اپنی راہ پر ڈال گا وہ اپنے مال میں سے میرا حصہ مقرر کریں گے جیسے لوگ بتوں کے ناموں پر غیر اللہ کے نام پر جی اپنا مار خرچ کرتے ہیں جانور دیتے ہیں کالا بکرا کالا کو کڑ ہیں جی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نظر و نیاز غیروں کے نام پہ لن عبادی کا نصیب گفر ہوگا مطلب اپنا زور پورا لگانا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیسے کیسے گمراہ کروں گا